بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ حمدا مبارکباد بڑے خوش نصری فلائے اور اس کے ساتھ مبارک باد دعا بھی کرتا ہوں بات نے آپ کو یہاں آنے کی توقع کی ہے مسائل سمجھنے کی توفیق کی ہے اسی طرح آپ سمجھ کر ان مسائل کو پوری قومت میں پھیلانے کی توقع اور یہ عمل نہایت ہی ضروری ہے ہم جو ہے سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں لیکن آگے وہ لوگ جو کتنوں کا شکار ہوتے ہیں عام عوام ان تک ہم یہ پہنچاتے ہیں اس لیے میں نے کہا اللہ سے یہ بھی خعا کرنی چاہیے اللہ کس طرح یہ سادت ہے اسی طرح جو معصوم ایمان والوں کے ایمان ڈوبنے کے لیے بالکل تیار رہتا ہے اللہ نے ان کا دفاع کرنے کی کوشش ہے بھائی آر کی نشست میں ہم جس فن پہ گفتگو کریں گے وہ فنان ہے صحاب جہاں اس ندیات اور صحابہ کی معیار حق ہونے پہ گفتگو کریں گے اس کے ساتھ, ساتھ ام محدودیت یعنی ابوالا محودی اور اس کی جواب جماعت اسلامی ان کے کیا نظریات ہیں کیا عقائد ہیں یہ کس لیے بنائی گئے ساتھ ساتھ اس کا بات بھی آئے گا تاکہ اسلام کا نام لے کے جو عمر کو دھوکہ دینے والے ہیں ان کی حقیقت ہمارے سامنے آئے اور پھر ہمارے ذریعے سے کوئی عمر کے سامنے آئے آنے چاہیے, آنے, چاہیے آنے چاہیے تو میں یہ بات شکار ہو رہے ہیں ان کو بچائیں تو میرے بھائیوں اسمت عمیات اور صحابہ معیار اور اس کے ساتھ ساتھ ابو العلام ری اور جماعت جماعت اسلامی کے عر آئے اور خصوصاً اسلام ستاد حضرت محمد کی رات محمد صاحب دامد آزادی حضرت شہر میں آپ اس بات سن رہے ہیں تو میرے جیسا طالب علم ان حضرات کی گفتگو تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو اپنے حضرات سے پڑھا ہے وہ آپ کے سامنے دہرائیں تو میرے بھائیوں دنیا میں بہت سارے فتنے آئے اور اس امت میں فتنے آ بھی رہے ہیں اگر خیر العم کا درجہ اونچا تو امتحان بھی شدید تر جیسے جیسے فتنے اس امت میں آئے اگر یہ فتنے پہلی امتوں میں آتے تو ان امتوں کا نام و نشان ہی مٹ جاتا ایسے ایسے زبردست قسم کے فتنے اس امت میں آئے اس امت میں آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جنگ صفین جمل اور اسی طرح واقعہ کربلا واقعہ ہرا اس جیسے حوادثات اس امت میں آئے لیکن ان کے باوجود بھی ان فتنوں کے سیلاب میں اسلام کی عمارت اپنی جگہ سے ذرا برابر بھی نہیں ہٹی کہو الحمدللہ فتنے آئے فتنوں کے سیلاب آئے لیکن اسلام کی عمارت اپنی جگہ سے ذرا برابر بھی نہیں ہٹی بلکہ اسلام کے اساکر اسلام کی افواج مشرق سے مغرب تک پوری شان و شوقت کے ساتھ یہ سیلاب اسلام کی اساکر اور افواج کا پھیلتا چلا گیا دین بڑھتا چلا گیا کفر اور باطل کے قلعے مسمار ہوتے چلے گئے الغرض یہ کفر اور اسلام کی جنگ حق و باطل کے یہ مار کے میدان گرم رہے لیکن امام و لمبیا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے قرب ہونے کی وجہ سے آپ کے عہد سے قرب ہونے کی وجہ سے لوگوں کے عقیدے پختہ اور ان کی زندگیوں میں اسلام اس لیے طوفان آئے فتنوں کے سیلاب آئے اور آ کر چلے گئے اسلام بھی خیر رہا کیوں کہ فتنے وہاں کام دکھاتے ہیں جہاں عقیدے کمزور ہوں اعمال کمزور ہوں لیکن یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے قرب کا یہ نتیجہ تھا کہ سیلاب فتنوں کے سیلاب آئے اور آ کر گزر گئے لیکن اس وقت کے مسلمانوں کے عقائد کو خراب اس وقت کے جو مسلمان تھے ان کے عقیدے بھی مضبوط اور ان کے اعمال بھی مضبوط لیکن جیسے جیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دوری ہوتی چلی گئی بودھ پیدا ہوتا چلا گیا پھر وہ عقیدے بھی نہیں رہے اور وہ اعمال بھی نہیں رہے اور خصوصاً یہ جو ہمارا زمانہ ہے اس زمانے میں تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ عقائد کا بھی کیا حال ہے اور اعمال کا بھی کیا حال ہے اور خصوصاً جب انگریز بر میں آیا اور اٹھارہ سو ستاون کی یہ جو تحریک آزادی ہند ہے اس کے بعد انگریز نے جنگ کا میدان بدل دیا پہلے وہ میدان میں نکل کے تلوار کے ساتھ لڑتا تھا ہتھیار کے ساتھ لڑتا اٹھارہ سو ستاون کے بعد جب اس نے دیکھا کہ میدان میں اتر کے مسلمانوں کو مار کے مسلمانوں سے جنگ کر کے میں ان پہ فتح حاصل نہیں کر سکتا کامیاب نہیں ہو سکتا پھر اس نے میدان بدلا اس نے کہا یہ مسلمانوں کا جو ایمان ہے پہلے اسے کمزور کرو ان کا ایمان جب کمزور ہوگا تو پھر گرانا آسان ہوگا ایمان کیسے کمزور کریں ان کے عقائد و نظریات کو کمزور کرو اور ان میں فتنے کھڑے کرو وہ فتنے جو ہیں ان میں تقسیم کر دیں ان کو آپس میں لڑا دیں تو بھائیو اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا لیکن اٹھارہ سو ستاون کی تحریک آزادی ہند کے بعد ملکہ وکٹوریا یہ جناب صغیر آئی ہندوستان آئی اور اس نے اس چال کا آغاز کیا فتنوں اور کچھ فتنے تو ایسے تھے جو حکومت نے خود پیدا کیے کچھ اس کی سرپرستی میں پیدا ہوئے کچھ جو انگریز کی تعلیم تھی اس تعلیم سے پیدا ہوئے خیر یہ فتنے جو انگریز نے کھڑے کیے یا اس کی سرپرستی میں کھڑے ہوئے یا اس کی تعلیم سے پیدا ہوئے اس کے اثرات دور دور تک پھیلنے لگے وہ فتنے کون کون سے تھے اب میں تشریحات میں نہیں جاتا چونکہ میں نے مختصر سی تمہید باندھ کے اپنے عنوان پہ آنا ہے تو الغرض جانتے ہیں آپ کہ اس نے طرح طرح کے فتنے کھڑے کیے اگر آپ حضرات کی توجہ ہو میں یہاں پہ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں یہ فتنے کب شروع ہوئے اٹھارہ سو ستاون کی تحریک آزادی ہند کے بعد دار العلوم دیوبند کب بنا کب بنا جی کب بنا جی ہاں تو میں نے کہا اب دیکھیے درمیان میں کتنا فاصلہ اب دیکھیے ادھر فتنوں کا آغاز پہلے ہمارے علماء یہی ہمارے علماء انگریز کے خلاف میدان میں کھڑے لڑ رہے ہیں لیکن جب انگریز نے میدان بدلا اس نے فتنے کھڑے کرنے شروع کر دیے کہ مسلمانوں کو کمزور کیا جائے اور کمزور کر کے پھر مسلمانوں پہ حملہ آور ہوں اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹائیں ادھر میرے اکابر نے جب دیکھا کہ انگریز نے اب میدان بدلا ہے تو جو میدان اس نے نیا جس میدان کا انتخاب کیا میرے اکابر نے اس میدان کو بھی خالی نہیں چھوڑا اور اٹھارہ سو چھیاسٹھ میں دارالعلوم دیوبند کا سنگے بنیاد رکھا ہے آپ حیران ہوں گے یہ دار العلوم دیوبند کا سنگ بنیاد کیوں رکھا اس کے جہاں اور مقاصد سے وہاں سب سے اہم مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ انگریز نے جتنے بھی فتنے کھڑے کیے ہم نے ان فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے حضرت نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ یہ انگریز کو پیغام دے کے گئے ہیں اے انگریز قیامت تک تریمانوی اولاد جتنے بھی فتنے کھڑے کرے گی میں ایسا ادارہ بنا رہا ہوں کہ اس ادارے سے فیض ہونے والے یا فیض یاب ہونے والے طالب علم علماء انشاءاللہ اللہ قیامت تک تیرے ہر فتنے کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے <تصفح> یہی مقصد ہے ہم نے تو اساتذہ سے بڑوں سے یہی مقصد سنا ہے کہ دار العلوم دیوبند کا یہ مقصد اور آپ حضرات اس پہ چونکہ ماشاء اللہ سارے نوجوان ہیں کچھ باتیں میں آپ حضرات کے ذوق کے مطابق بھی کروں گا اس لیے کہ الحمدللہ اتحاد کے پاس ہر طرح کا سامان موجود ہے گاؤ الحمدللہ ہمارے <تصفح> پاس مناظرین کی جماعت بھی ہے ہمارے پاس محققین کی جماعت بھی ہے اور اگر اسٹیج کی ضرورت پڑے تو ہمارے پاس اسٹیج کے لوگ بھی ہیں اور آپ حضرات انشاءاللہ میں آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی بھی تمنا ہے آپ کی بھی تمنا ہے ان تھوڑی تھوڑی پوری کریں گے زیادہ نہیں کریں گے صرف آپ کو رخ دکھانے کے لیے کہ بھائی ہر جگہ ایک جیسا معاملہ نہیں بعض دفعہ درس کی زبان ہوتی ہے بعض دفعہ عوام کی زبان ہوتی ہے تو کامیاب وہی ہوتا ہے جس کے پاس درسکا کی زبان بھی ہو اور عوام کی زبان بھی خیر بات دور نکل گئی میں عرض کر رہا تھا اٹھارہ سو ستاون کے بعد انگریز نے میدان بدلا میرے اقابر نے بھی اس کے مقابلے میں دار العلوم دیوبند کھڑا کر دیا مقصد کیا ہے انگریز تو جو فتنہ کھڑا کرے گا ہم تیرے فتنے کا مقابلہ کریں گے اور میرے اقابر نے مقابلہ کیسے کیا میرے اقابر نے چونکہ انگریز نے جو فتنے کھڑے کیے تھے وہ اس نے علمی فتنے کھڑے کیے قرآن پاک پیش کال ہیں حدیث مبارکہ پیش کال ہیں قرآن پاک کی آیات کے ترجمے اور جناب تفسیر بدل کے حدیث کے مطلب بدل کے تو اب میرے اقابر نے علمی میدان سجا کے تمام کے تمام فتنوں کا مقابلہ کیا اگر آپ دیکھیں کہ منکرین حدیث کھڑے ہوئے انکار حدیث کا فتنہ کھڑا ہوا تو حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح اسے سے آپ آگے جا کر دیکھیں کہ اگر حیات عیسیٰ علیہ صلاۃ وسلام کا مسئلہ اٹھا تو پھر مولانا رحمۃ اللہ علیہ مولانا المنصور رحمۃ اللہ علیہ یہ سارے ہمارے اکابر ہیں رافضیت کا فتنہ اٹھا حضرت نانوتوی حضرت گنگوہی حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر ہیں اگر یہ قادیانیت کا فتنہ اٹھا تو حضرت کشمیری حضرت مولانا بدر عالم حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ چاندپوری رحمتہ اللہ علیہ حضرت بنوری حضرت لدھیانوی حضرت ہزاروی یہ سارے کے سارے ہمارے اکابر ہیں تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو فتنہ بھی اٹھا میرے اکابر نے علمی میدان سجا کے علمی اسٹیج سجا کے اس فتنے کا کیا کیا ہے جی کیا یا نہیں کیا اکابر نے مقابلہ کیا یا نہیں کیا تو کیا خیال ہے اکابر کے نام لینے والوں کو بھی کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے <سلام> تو میں نے کہا بھائی میرے اکابر نے کیسے کیا میں صرف دو چار چیزیں آپ حضرات کے سامنے لاتا ہوں حضرت نانوت وی رحمۃ اللہ علیہ آپ ان کے علم کو جانتے ہیں میں نے اس لیے عرض کیا ایک زبان ہے درسگاہ کی اور ایک ہے عوام کی اگر آپ درسگاہ کی زبان عوام میں جا کر استعمال کریں گے تو عوام کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا خیر انگریز نے چال چلی شاہ جہان پور ایک علاقہ تھا اس نے کہا یہاں مناظرہ رکھو اس نے مناظرہ رکھا اچھا کن کو بلائیں کہا ایک مسلمانوں کا مناظر اور اسی طرح جناب ایک سکھ ایک ہندو ایک عیسائی ایک یہودی ساروں کا ایک ایک تم مناظر بلاؤ سب کا مناظر بلا لیے گئے شاہ جہان پور میں یہ سارے اکٹھے ہو گئے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ بھی تشریف لے آئے یہ مسلمانوں کی طرف سے مناظر اب دیکھنا اکابر نے ان فتنوں کا علمی طور پہ کیسے دفاع کیا حضرت تشریف لائے یہودی عیسائی سکھ ہندو سب آپس میں مشورہ کرنے لگے یار ہم مارے گئے اب حضرت نانوتوی تشریف لے آئے ہیں یہ ہم جو بات بھی کہیں گے جو اشکال بھی پیش کریں گے حضرت نانوتوی تو جواب دیں گے لیکن جو بات یہ کریں گے ہمارے پاس اس کا جواب ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا معذرت کے ساتھ میں بھی آپ حضرات کے ساتھ شامل ہوں ہم میں جذبات بڑے ہوتے ہیں فتنوں کے خلاف کام کرنے کے لیے ہمارے پاس جذبات بہت ہوتے لیکن ہماری تیاری نہیں ہوتی ابھی کچھ دن پہلے ماموں کانجن ہمارے شہر میں مجھے ایک طالب علم ملا مدرسے کا کہنے کا مولوی صاحب آپ سے ایک بات کہنی ہے میں نے کہا جی فرماؤ کہتا جی ہمارے محلے میں ہمارے مسلک کی مسجد نہیں ہے بریلویوں کی مسجد ہے میں نے کہا پھر کہتا جی وہاں عظمت صحابہ پہ آپ کا بیان کروانا ہے شان امیر معاویہ پہ میں نے کہا جی کیوں کہتا جی ہمارے محلے میں تبلیغی جماعت آئی تو میں جماعت والوں کے ساتھ گشت کے لیے نکلا پھر کہتا جی ایک شیعہ لڑکا بیٹھا تھا میں نے تو اسے دیکھا چھوڑ کر آگے گزر گئے دوسرے ساتھی کو دعوت دینی شروع کی ہے اب یہ دوسرے آدمی نے اس شیے کو بھی اشارہ کیا ابھی تو بھی آ جا وہ بھی آ گیا بات ہوتی گئی ہوتی گئی اب جب ساری بات ختم ہو گئی ہم چلنے لگے تو کہنے لگا مولوی صاحب ایک بات بتاتے جائیے کیا بات ہے آپ صحابہ کو مانتے ہو اہل بیت کو صحابہ کو مانتے ہو تم جماعت والے اہل بیت کو نہیں مانتے اب کیا میں نے کہا پھر تو نے کیا کہا کہتا جی مجھے تو بڑا غصہ آیا میں نے وہ جماعت کے ساتھی سے جواب دینے لگے میں نے ان کو کہا آپ خاموش رہیں میں جواب دیتا ہوں میں نے کہا کیا جواب دیا کہتا جی میں نے کہا مجھے پتہ ہے تو جو کون سی شرارت کرنے لگا ہے تو کیا چاہتا ہے مجھے پتہ ہے میں نے کہا بڑا پیارا جواب دیا تو نے پھر کہتا جی پھر میں گیا اپنے ماموں کے پاس میری نانے سے لڑائی ہونے لگی تھی میں نے کہا نانے نے کیا کہہ دیا کہتا جی نانا جو تھا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف باتیں کرتا تھا میں نے کہا اچھا پھر تو نے کیا جواب دیا کہ میں نے کہا نانا تو نانا ہوگا اب تو نے بات کی تو پھر تیری خیر نانا ہوگا تو نانا ہوگا اپنی جگہ پہ اب تو نے، اب دیکھو نا محبت تو ہے محبت ہے نانا تو نانا ہوگا ٹھیک ہے اب تو نے حضرت امیر معاویہ پہ بات کی تو تیری خیر میں نے کہا بھائی ہم ان جذبات کے مخالف نہیں ہیں بعض دفعہ ہماری جو ہے نا جی وہ دماغ کی پھرکی جو ہے وہ الٹی چلتی ہے ہم ان باتوں کے مخالف نہیں میں نے اسے کہا بھائی پہلی بات ہے میں تیری مسجد میں بیان کرنے نہیں جاؤں گا اس نے کہا جی کیوں میں کہا مسجد کن کی کہتا جی بریلویوں کی میں نے کہا جب تو اعلان کرے گا نا تو پورے شہر کے بریلویوں کو آگ لگے گی کہ ہمارے ممبر پہ دیوبندی جا رہا ہے اور پھر دیوبندیوں میں میں سے حضرت گھومن دامد براقاتم الیہ کا شگرد جا رہا ہے میں نے کہا انہیں تو بیماری پڑ جائے گی موت انہوں نے کہا پہلے غیر غیرمقدموں کے پیچھے تھے اب یہ ہمارے پیچھے پتہ نہیں پڑنے لگے میں نے کہا بھائی میں نہیں آتا نمبر دو میں نے کہا یار اگر اس نے تجھے یہ کہا تھا کہ تم اہل بیت کو نہیں مانتے اگر تو نے حضرت استاد جی کا بیان سنا ہوتا تو اگر تو اس سے اتنا سوال پوچھ لیتا بیس پچیس آدمی کھڑے تھے تو اتنا سوال پوچھتا بھی اہل بیت سے مراد کون ہے اہل بیت کن کو کہا جاتا ہے اہل بیت کی تعریف کر دے بھائیو آپ صاحب علم لوگ ہو میں تفصیل میں نہیں جاتا آپ بتائیے اگر اس شیعہ سے ہمارا وہ لڑکا یہ پوچھتا کہ اہل بیت سے مراد کون ہے وہ بتا سکتا انتا موت پہ جانی سی اگر وہ ازواج متحرات کا نام لیتا اگر وہ بتاتا کہ ایک اہل بیت قرآن والے ہیں ایک اہل بیت حدیث والے ہیں ایک کو اہل بیت خدا کہتا ہے ایک کو مصطفیٰ نے شامل کروایا ہے تو پھر اسے تو موت پڑ جانی تھی میں نے کہا بیٹا اگر تیرے پاس یہ جواب ہوتا وہ پچیس تیس آدمی جو کھڑے ہوتے وہ سارے کے سارے اسے شابش دیتے کہ بڑا تو نے سوال کیا اور پتہ ہے نہیں کہ اہل بیت کون ہے میں نے کہا نمبر دو تیرے نانا نے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰوں پہ اعتراض کیے اگر تو سیرت امیر معاویہ پڑھی ہوتی دو چار باتیں یاد کی ہوتی پھر تیرا نانا اعتراض کرتا اور تو کیا کرتا تو نانے کو یہ بھی نہ کہنا پڑتا کہ تو نانا ہے تو نانا ہے اب کہے گا تو تیری خیر کہ لگا استاد جی بات تو ٹھیک ہے میں نے کہا بیٹا اس سے پہلے تمہیں جنہوں نے ہاتھ پھیرا ہے انہوں نے صرف جذبات دیے ہیں ہم کہتے ہیں جذبات بھی ہوں وہ بات نہ ہو خان صاحب والی پڑھ کلمہ پڑھ کلمہ ہاں ہندو کو اوپر سے لگا پڑھ کلمہ پڑھ کلمہ اس نے کہا اچھا چل پڑھا دے کہندا آندھا مینو بھی کوئی نہیں آندا میں نے بھی کوئی نہیں تو بھائی ہمارے ہاں یوں ہوتا ہے ہم جذبات میں آ کے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں بہت کچھ کہہ دیتے ہیں پھر مولوی صاحب اب کوئی اس کا حل نکالو کوئی راستہ نکالو تو خیر میں نے کہا میں بات کر رہا تھا بات دور نکل گئی میں نے پہلے آپ سے معذرت سے کہا کہ آپ اہل علم کی باتیں سنتے ہیں آپ کا ذوق بڑا ہے چلو یہ استاد جی کا حکم تھا وغیرہ میں تو اس قابل نہیں یہ تو استاد جی کا حکم تھا کہ تو انہیں سبق پڑھانا ہے میں نے کہا استاد جی مجھ سے بیان کروا لو کہتے ہیں نہیں پتر اس دفعہ سبق پڑھانا ہے میں نے کہا استاد جی بس آپ دعا کر دیں انشاءاللہ سبق بھی ہو جائے گا انشاءاللہ سبق بھی ہو جائے گا آپ نے انشاءاللہ شاء اللہ کہتے پتہ نہیں آپ کو استاد جی کی دعا پہ یقین نہیں ہے تو <تص> میں نے کہا اس لیے بھائیو یہ بزرگوں کی دعائیں سب کچھ ہوتی ہیں اساتذہ کی دعائیں سب کچھ ہوتی ہیں تو خیر اس لیے یہ میری باتیں جو ہیں وہ آپ حضرات برداشت کریں تو میں عرض کر رہا تھا حضرت نانوتوی پہنچے میدان مناظرہ میں حضرت ننوتوی کو دیکھ کے اب سارے پریشان کہتے تو یار کوئی چال چلو کہ حضرت نانوتوی آئے بھی ہیں اور ہم ان سے بچ بھی جائیں ان سے ہمارا ٹکراؤ بھی نہ ہو سارے سر جوڑ کے بیٹھے آپس میں مشورہ کیا یوں کرتے ہیں کہ حضرت نانوتوی کے پاس چلتے ہیں ذرا خوش آمد کرتے ہیں خوش آمد کرنے کے بعد پھر ہم ان سے کہیں گے حضرت آپ ہمارے بڑے ہیں آپ صاحب علم ہیں آپ جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہے آپ یوں کریں کہ مناظرے کی پہلی تقریر آپ فرمائیں اب حضرت ننوتوی مناظرے کی پہلی تقریر فرمائیں گے بعد میں ہمارا جو جی چاہے گا ہم کہتے رہیں گے پھر تو حضرت نوتوی کی باری نہیں آئے گی اب بڑے خوش یار بڑی بات ذہن میں آئی ہے چلے گئے جا کر کوئی حضرت, حضرت ننوتوی کے جنابے والا پون دبانے لگا کوئی بازو دبانے لگا حضرت نے فرمایا بتاؤ چاہتے کیا ہو حضرت چاہتے تو کچھ نہیں بس آپ کی خدمت حضرت نے کہا بتاؤ بتاؤ چاہتے کیا ہو بعض دفعہ ہمارے دوست بھی کہتے ہیں مول صاحب سخت نہ کہا کرو ان کے ہمارے ساتھ بھی تعلق ہیں وہ جو فلانا بریلوی ہے وہ جو غیر مقلط ہے وہ بچارہ تو کچھ کہتا ہی نہیں ہے وہ تو بڑا اچھا ہے بڑا ہمارا احترام کرتا ہے میں نے کہا اکابر سے سیکھو اب خوشامد چل رہی ہے خوشامد ہو رہی ہے حضرت نے کہا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے وہ حضرت مناظرہ ہے آپ بڑے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مناظرے کی پہلی تقریر آپ کریں حضرت نے کہا میں نہیں کرتا میں نہیں کرتا حضرت آپ بڑے ہیں ہم تو آپ کی جنابے والا قدر کر رہے ہیں کہ آپ مناظرے کی پہلی تقریر کریں حضرت فرمانے لگے میں نہیں کرتا اور کہنے لگے میں اس لیے نہیں کرتا کہ اس پر میرے پاس دلیل بھی ہے اس پر میرے پاس ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا عوام بیٹھی ہے حضرت کہتے ہیں اس پر میرے پاس دلیل بھی ہے حضرت کیا دلیل ہے فرمایا میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جسے اللہ نے دنیا میں آخری نبی بنا کے بھیجا ہے اب دیکھیے اب یہاں پہ وہ میری اور آپ کی ذرا قرآن پاک کی دس پندرہ آیات پڑھ دیتے بیس پچیس حدیث پڑھ دیتے پتہ نہیں عوام کو بات سمجھ آتی کہ کی نہیں کیسی ٹکانے پہ بات میں یہ نہیں کہتا علمی ذوق نہیں ہونا چاہیے میں یہ کہتا ہوں جیسا ماحول ویسی بات ہونی چاہیے تو حضرت نونوتوی نے جب یہ بات کہی نا اب سب کے منہ نیچے کہا تھا نا تھا ابھی تو مناظرہ شروع نہیں ہوا اور ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے کہ میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جسے اللہ نے آخری نبی بنا کے اب یہ سارے اپنا سمو سا لے کے چل پڑے اب خوش آمد ختم ہو گئی چونکہ مطلب نہیں پورا ہوا جب تھوڑی دور گئے حضرت نے کہا واپس آؤ واپس آؤ ایک بات میں نے بھی کہنی ہے واپس آ گئے اب ساری عوام متوجہ اب حضرت کیا کہتے ہیں کہتے جاؤ یار کیا یاد کرو گے مناظرے کی پہلی تقریر میں کروں گا مناظرے کی پہلی تقریر انہوں نے کہا بزرگو پہلے ہم آئے منتے کی سماجتے کی آپ نے کہا میں نہیں کرتا اب کہتے میں کروں گا فرمایا اس پر بھی میرے پاس دلیل ہے اس پر بھی میرے پاس ہے. کیا دلیل ہے فرمایا میں اس نبی کا امتی ہوں جو خلقت میں اول ہے اور بیست میں انہوں نے کہا جی مناظرہ کیا کرنا بات تو ختم ہو گئی تو میں نے کہا یہ میرے اکابر ہیں یوں اکابر نے صرف دار العلوم دیوبند بنایا نہیں پھر یوں محنت کی ہے میں نے کہا صرف علمی محنت نہیں اگر یہ علمی محنت کرتے کرتے علمی محنت کرتے کرتے اگر حضرات پہ کوئی امتحان آیا ہے استقامت اختیار کی ہے اللہ سے عافیت کی دعا کی ہے اس پر بھی مشہور واقعہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں حضرت شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ کا کہ حضرت کو غسل دینے لگے اب جناب والا آپ کی کمر پہ گوشت نہیں صرف ہڈیاں ہیں اب دیکھیے شیخ الہند ہیں اگر ہم لوگ ہوتے تو ہمارا کیا حال اتنا بڑا نام وہ جی مجھے کیا ضرورت پڑی ہے مجھے دنیا مانتی ہے میرے علم کا لوہا لیکن نانا فتنوں کے مقابلے میں نکلے ہیں انگریز کے مقابلے میں نکلے ہیں لوگ حیران ہو گئے شیخ الہند کا یہ گوشت کہاں پہ چلا گیا صرف ہڈیاں ہیں حضرت مدنی رحمتہ اللہ علیہ روتے ہوئے آئے کہا میں بتاتا ہوں یہ گوشت کہاں پہ گیا مالٹا کی جیلوں میں انگریز حضرت کو آگ کے انگاروں پہ لٹاتا تھا اور کہتا تھا صرف اتنا لکھ دے کہ میں انگریز کے حق میں ہوں میں انگریز کی مخالفت نہیں کرتا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا لیکن حضرت جو ہے ان کی بات نہیں مانی ہم حضرت کے پاؤں پڑ گئے حضرت کوئی ہیلا نکالیے کوئی ہیلا نکالیے کہنے لگے حضرت نے جواب دیا اگر آج میں انگار کے انگ آج آگ کے انگاروں پہ لیٹ کے ڈر گیا تو کل پھر مجھے بلال کا وارث کون کہے گا آمد. میں نے کہا میرے اکابر نے علمی محنت بھی کی ہے اور اگر فتنوں کے خلاف کام کرتے ہوئے اگر کوئی پریشانی آئی ہے تو میرے اکابر اس پہ گھبرائے نہیں ہیں بہت ساری مثالیں اگر میں عرض کرنے لگوں تو بات دور چلی جائے بس ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں دار العلوم دیوبند میں نے کہا ادھر انگریز نے فتنے کھڑے کیے ادھر ہمارے حضرات نے دار العلوم دیوبند کا سنگ بنیاد رکھ دیا ایک چھوٹا سا سوال ہے میں نے کہا دار العلوم دیوبند کا آغاز ایک استاد اور ایک شگرد سے ہوا اس بات پہ آپ توجہ فرمائیں ایک استاد ایک شگرد سے ہوا اور فیض پوری دنیا میں پھیلا فیض پوری دنیا میں پھیلا نہیں پھیل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک پھیلتا رہے گا اچھا وہ کون سی چیز تھی کہ جس نے دار العلوم دیوبند کو چار چاند لگا دیے جس کا فیض پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور پھیل رہا ہے آخر وجہ کیا تھی ایک انار کے درخت کے نیچے کوئی بڑی عمارت نہیں کوئی بڑے اسباب نہیں کیا چیز تھی پھر مجھے کہنے دیجئے وہ میرے اکابر کا اخلاص اور تقویٰ تھا وہ میرے اکابر کا اخلاص اور بھائی نمندے ہو کہ کوئی نہیں مندے اخلاص اور تقوے کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے اچھا میں نے کہا پھر پھر چونکہ میں تو یہاں کا خادم ہوں پھر میں نے اپنے مرکز کی طرف بھی دیکھا اپنے شیخ کی طرف بھی دیکھا پھر میں چھ سال پیچھے گیا پانچ سال پیچھے گیا دو ہزار آٹھ میں جب میں نے دورہ حدیث کیا تو دورہ تفسیر پڑھنے کے لیے ہم یہاں پہ آئے تو ہمیں لائن میں لگ کے انتظار کرنا پڑتا تھا کہ غسل کرنے کی باری کب آئے گی اتنا کم انتظام تھا اور یہ جتنی عمارت آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو اب کی ہے یہ پہلے نہیں تھی ایسی لائبریری بھی نہیں وہ ہماری مسجد بھی نہیں تھی یہ فقط ایک درسگاہ سامنے یہ ایک کمرہ تھا تو جب طالب علم زیادہ ہوئے تو ہمیں گاؤں کی مسجد میں جانا پڑا پھر میں نے دیکھا یہ چند سال میں آپ دیکھ علمی ترقی بھی ہے اور تعمیری ترقی بھی ہے پھر میں نے غور کیا یار آخر وجہ کیا ہے میں نے کہا کیوں سوچتا ہے کیوں پریشان ہوتا ہے وجہ وہی ہے جو دار العلوم دیوبند کے عروج کی ہے کہ میرے اکابر کا اخلاص اور میرے اکابر کا تقوی آپ کے بہت سارے سوالوں کا میری ان دو باتوں میں جواب ہے اگر آپ کے پاس انصاف کا ترازو ہے اگر انصاف کا ترازو نہیں تو پھر مجھے ضرورت ہی نہیں ہے تو میں نے کہا میں نے اپنے مرکز اپنے ادارے کو دیکھا تو مجھے بھی یہی سمجھ آیا کہ اللہ نے میرے شیخ کو جو اخلاص دیا ہے اور میرے شیخ کو اللہ نے جو تقوی دیا ہے یہ اس کی برکات ہیں اگر میں یوں کہوں تو بیجا اور مبالغہ نہ ہوگا کہ آپ کے ملک پاکستان میں یا پوری دنیا میں یہ شاوان کی چھٹیوں میں جو تحقیق المسائل ہو رہے ہیں ان میں سے چند ایک کہ جن کی تعداد اتنی بڑی ہے ہاں اگر پہلے نمبر پہ نہ ہوا تو دوسرا تیسرا نمبر یہ بھی میں بڑے جنابے والا کہتے ہیں کہ آپ حضرات کو اس اعتراض نہ ہو عرض کر رہا ہوں وغیرہ میری معلومات کے مطابق اس وقت پاکستان میں جتنے بھی تحقیق المسائل کورس ہو رہے ہیں سب سے زیادہ تعداد الحمدللہ ہمارے ادارے میں ہے تو اس کی کیا وجہ اس کی وجہ میں نے کہا اس میں میرے اکابر میرے شیخ کا اخلاص ہے اور تقوع آپ حضرات اس سے اتفاق نہ کریں آپ کی مرضی لیکن ہم الحمدللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نمبر دو میں نے کہا ایک چیز اور بھی ہے یہ بھی کہتا جاؤں کہ میرے اکابر اکابرین علماء دیوبند جو تھے آپ حضرات تاریخ پڑھتے ہیں مجھ سے زیادہ مطالعہ تو بھائیو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ ہر اکابر میں ایک, ایک خوبی ایک, ایک خوبی لیکن بعض دفعہ یوں ہوتا ہے اللہ یہ نعمت علماء دیوبند کو دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہی شخص میں ساری خوبیاں جمع کر دیتے ہیں میں نے کہا زیادہ دور نہ جائیں قریب زمانہ میں جائیں تو حضرت فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ اور نہ ضیاء الرحمان فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت تھی اللہ نے ان سب صلاحیتیں جمع کر دیں میں نے کہا آج کے دور میں اگر آپ میرے شاعر کو دیکھیں میرے استاد محترم کو دیکھیں اللہ نے ساری خوبیاں جمع کر دی ہیں آپ حضرات خود مشاہدہ کرتے ہیں اگر آپ ان کو اسٹیج پہ دیکھیں عوامی لہجے میں گفتگو کرتے ہوئے تو لوگ کہتے ہیں یار اس سے بڑا خطیب کوئی نہیں ہے آپ نے ابھی درسگاہ کا ماحول بھی دیکھا آپ کا دل کہتا ہوگا یار واقعی ہم تو سمجھتے تھے حضرت استاد جی اسٹیج پہ بولتے ہیں لیکن یہ تو درسگاہ میں بھی کمال بولتے ہیں میں نے کہا تفسیر پڑھاتے ہوئے درس قرآن دیتے ہوئے دیکھیں درس حدیث دیتے ہوئے دیکھیں اور پھر آپ ان کو بطور قائد دیکھیں بطور شیخ دیکھیں آپ حضرات کو ساری خوبیاں جمع نظر آئیں گی تو میں نے کہا یہ میرے اقابر کا فیض ہے اللہ پاک نے علماء دیوبند کو یہ سعادت دی ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد فتنوں کے مقابلے کے لیے رکھی گئی کہ فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے اور الحمدللہ یہ مقابلہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ قیامت کی صبح تک ہوتا رہے گا تو انگریز نے میدان بدلا بات یہاں سے چلی انگریز نے میدان بدلا اور آپ یاد رکھیے کہ فتنے کا سب سے زیادہ خطرناک رخ وہ ہوتا ہے کہ جب وہ اسلام کا نام لے کے اٹھے جب وہ اقامت دین حکومت الہیہ کا نعرہ لے کے اٹھے اور پھر اس میں جاذبیت بھی ہو اس کی کچھ باتیں مفید بھی ہو اور اس کے کچھ پہلو بڑے شاندار ہوں اور ان کی جناب جو عبارات ہوں ان کی تحریرات ہوں ان میں افادیت ہو اور ان کی تقاریرات میں معنویت ہو اور اس کے مؤثر اور نافع پہلو کو دیکھ کر لوگ ان سے متاثر ہو یہ الفاظ اگرچہ کچھ مشکل میں اسے کھول کے بیان کر دیتا ہوں میں نے کہا فتنے کا سب سے خطرناک رخ وہ ہوتا ہے جب وہ اسلام کا نام لے کے اٹھے آپ غور کیجیے میں نے کہا نام کتنا پیارا ہے جماعت اسلامی نام کتنا پیارا ہے جماعت بھی ہے جماعت بھی ہے اور اسلامی بھی ہے کیسا پیارا نام اب اس سے پیارا نام اور کیا ہوگا جماعت بھی ہے اور اسلامی بھی ہے اب دیکھیے اس کے آپ وضاعت ظاہر کو دیکھیں آپ کہیں گے یار بڑا کمال ہے جماعت اسلامی اب کسی چیز کی کیا ضرورت ہے لیکن اندر ایک بہت بڑی سازش ہے وہ سازش کیا ہے کہ امت مسلمہ کے وہ عقائد و نظریات جو مسلم تھے ان کو جناب والا ان کا تارپود بکھیرنے کے لیے اس کا سنگے بنیاد رکھا گیا وہ عقائد و نظریات کہ جن کی وجہ سے روافذ اور شیعہ امت مسلمہ سے کٹ کر دور جا گرے وہ عقائد و نظریات کہ جن کی وجہ سے روافظ اور شیعہ ہاں جناب وہ جناب دین سے بہت دور چلے گئے اور گمراہی کی تمام حدیں کراس کر گئے انہیں عقائد و نظریات کو جناب دوبارہ تحقیق کا لیبل لگا کے اسے جناب پھر اسلام میں داخل کر دیا گیا یہ جناب مادودی صاحب کی قابلیت ہے یہ ان کی خصوصیت اور ان کی خدمت ہے اور یہ ان کی جماعت کا مقصد ہے تو میں نے عرض کیا کہ فتنے کا سب سے خطرناک رخ وہ ہوتا ہے کہ جب نام اسلام کا ہو اور اندر اسلامی دشمنی ہو اندر اسلامی جماعت اسلامی اب کیسا پیارا نام وہ عقائد و نظریات کہ جن کی وجہ سے روافض اور شیعہ امت سے کٹ گئے انہیں کو دوبارہ تحقیق کا نام دے کے پھر جناب امت مسلمہ میں داخل کرنے شروع کر دیے اور دیکھیے نعرہ کتنا اچھا تھا کہ ہم حکومت الہیہ چاہتے ہیں ہم اقامت دین چاہتے ہیں کیسا پیارا عمدہ نعرہ اور آپ حیران ہوں گے یہ ایسا نعرہ ہے عوام تو عوام ہمارے اقابر میں سے ہمارے بڑوں میں سے کچھ لوگ اس نعرے سے متاثر ہو گئے جیسے مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ابو الحسن ندمی رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات بھی یہ نعرہ دیکھ کر اقامت دین حکومت الہیہ یہ نعرہ دیکھ کر یہ بھی مدودی کے قریب ہوئے جب یہ قریب ہوئے چونکہ انہوں نے تو جماعت اسلامی نام دیکھا تھا لیکن جب یہ دیکھا اونچی دکان پھیکا پکوان کے اندر اسلام تو ہے ہی نہیں اندر تو بہت کچھ جمع ہے یہاں قادیانی بھی جمع ہے یہاں مشرق بدتی بھی جمع ہے یہاں صحابہ کی دشمنی ہے یہاں تو انبیاء کی عصمت بھی محفوظ نہیں ہے یہاں تو صحابہ کی صحابہ کی عصمت بھی محفوظ نہیں ہے پھر میرے اقابر نے اپنا ہاتھ کھینچا اور دنیا کو بتایا یہ جماعت اسلامی جماعت اسلامی ہے تو میں نے کہا فتنے کا سب سے خطرناک رخ وہ ہوتا ہے کہ جب دعویٰ اسلام کا ہو نعرہ اسلام کا ہو اور آپ یاد رکھیے کہ ایسے فتنے ان لوگوں سے اٹھتے ہیں کہ جو بہت زیادہ ذہانت کے مالک ہوں جن کو اللہ نے بہت زیادہ ذہانت عطا کی ہو نمبر دو ان کی طبیعت سرجندہ ہو نمبر تین انہیں صحافت اور انشا پردازی پہ پورا عبور حاصل ہو ممتاز درجہ ہو لیکن ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ان کی علمی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ کامل نہیں ہوتی نمبر دو انہوں نے کسی مستند درسگاہ سے استفادہ نہیں کیا ہوتا نمبر تین میں نے کہا ان کا سارا دار و مدار اپنے مطالعے پہ ہوتا ہے نمبر چار ان کا ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا جو ان کے دل و دماغ کو ٹھیک کرے ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے تکوا تہارت پیدا کرے تو میں نے کہا ایسے فتنے ان لوگوں سے پیدا ہوتے ہیں جو کمال کے ذہین بھی ہوں سنجیدہ بھی ہوں صحافت انشا پردازی پہ ممتاز حیثیت رکھتے ہوں اور علمی صلاحیت کامل نہ ہو یہ نہیں کہ نہ ہو ادھر ذہین بھی ہے علمی صلاحیت نہ ہو یہ باتیں آپس میں جڑتی نہیں میں نے کہا ان کے پاس علم ہو لیکن علمی صلاحیت کامل نہ ہو نمبر دو انہوں نے علم کسی مستند درسگاہ سے نہ لیا ہو بلکہ مطالعے کے زور پہ سب کچھ کیا ہو اور ان کے ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں بھی نہ ہو جو ان کو صحیح راستے پہ لگائے پھر کیا ہوتا ہے میں نے کہا پھر تباہی ہوتی ہے تباہی کے علاوہ کچھ اور ہے؟ آپ دیکھ لیں تباہی ہے ادھر علم بھی ہے اللہ نے بڑا علم دیا کہ چھوٹی سی عمر میں قرآن پاک کی تفسیر لکھ دی اور جناب والا ادھر جناب سنجیدہ پن بھی ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ آپ کے جناب مرید نظر آتے آپ کے چاہنے والے نظر آتے اور اسی طرح صحافت میں ان کا ایک نام ہے لیکن اگر آپ ان کی طرف دیکھیں آپ حیران ہوں گے عمدہ نارا ہے اقامت دین ہم یہاں دین کا قانون چاہتے شریعت کا قانون چاہتے نمبر دو نارا کیا حکومت الہیہ اللہ کے نام کی حکومت ہونی چاہیے اندر کیا ہے اب اندر چھریاں چل رہی ہیں کبھی انبیاء پہ کبھی صحابۂ کرام پہ کبھی اکابرین پہ کبھی مفسرین پہ کبھی محدثین پہ کبھی آئمہ پہ آپ حضرات توجہ کرنا میں نے کہا اندر چھریاں چل رہی ہیں اس متعلق کے زور پہ یہ علمی صلاحیت جو ہے یہ کامل نہیں ہے اگر کامل ہوتی تو کبھی انبیاء پہ قلم اٹھتا کبھی انبیاء پہ قلم اٹھتا آئیں گے مہمان انشاءاللہ ادھر ہی آئیں گے آپ ادھر توجہ رکھیں کبھی انبیاء پہ قلم اٹھتا میں نے کہا مطالعہ ہے مطالعہ کے زور پہ اب کبھی انبیاء پہ قلم اٹھ رہا ہے اور کبھی صحابہ پہ اٹھ رہا ہے کبھی آئمہ پہ اٹھ رہا ہے کبھی اولیاء اللہ پہ اٹھ رہا ہے آپ حضرات پریشان ہوں گے حیران ہوں گے یار جس آدمی کے پاس علم ہے ذہانت بھی کمال کی ہے سنجیدگی بھی ہے اور اس کا بڑا نام ہے آخر اس کو ضرورت کیا تھی کہ یہ انبیاء علیہ و سلام پہ قلم اٹھاتا یہ صحابہ پہ قلم اٹھاتا یہ اولیاء اللہ پہ قلم اٹھاتا یہ آئمہ دین پہ قلم اٹھاتا میں نے کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو اسلام لے کے آیا جدید اسلام جو لے کے آیا جو میڈن امریکہ تھا یہ جانتا تھا جو پہلا اسلام موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے اگر میں جدید اسلام پیش کروں گا دنیا اسے قبول نہیں کرے گی تو جدید اسلام پیش کرنے کے لیے پہلے جو دین پہلے جو اسلام موجود ہے پہلے اس کو مٹانا ضروری ہے اس کا نام و نشان مٹانا ضروری ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہے پھر لوگ میرا دین میرا اسلام قبول کریں گے اچھا یہ دین کیسے ختم ہوگا جن واسطوں سے یہ دین آیا ہے اگر ان واسطوں کو مٹا دیا جائے ان واسطوں کو بدنام کر دیا جائے تو دین خود بخود بدنام ہو جائے گا اور نیا دین جو میڈن امریکہ ہے اس کی جگہ بنتی چلی جائے گی تو میں نے کہا یہ ضرورت ہے بعض لوگ سوال کرتے ہیں کم علمی کی وجہ سے مولوی صاحب وہ اتنا بڑا مفسر قرآن اتنا بڑا دین کے جاننے والا اسے کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ انبیاء کی ذات پہ قلم اٹھاتا انبیاء کی صفات پہ قلم اٹھاتا وہ صحابہ پہ تنقید کرتا اسے کیا ضرورت تو اسے بتاؤ کہ اس اسے ضرورت یہ تھی کہ اس کے پاس جو جدید اسلام تھا وہ میڈن کہاں کا تھا اور پہلے اسلام کے ہوتے ہوئے اس کی جگہ بننے والی اس لیے حدیث جبریل میں تین چیزیں ہیں نمبر ایک ایمانیات یعنی عقائد نمبر دو عملیات یعنی اعمال نمبر تین احسانیات یعنی تصوف اب آپ مودودی صاحب کو دیکھیں آپ ان کی جماعت اسلامی کی تاریخ پڑھیں ان کے پاس عقائد کی مکمل تفصیل موجود نہیں ہے اس لیے جو آزاد منش آدمی ہے میں نے ہمارے محلے میں رشتے دار ہے کہتا مولوی صاحب میں ایک نماز دیوبندیوں کے پیچھے پڑھتا ہوں ایک غیر مقلدوں کے پیچھے ایک بریلویوں کے پیچھے میں نے کہا ہمت کار پھر ایک آزاد منش ہے نا جی آزاد منش ہے ہاں اس لیے میں نے کہا ان کے پاس عقائد کی تفصیل نہیں جس بیچارے کے پاس تفصیل ہی نہیں عقائد کی وہ کیا عقیدہ دے گا وہ کیا نظریہ دے گا تو میرے پاس آئے گا آ کر پوچھے گا مولی صاحب میں غیر مقلت کے پیچھے نماز پڑھوں میں کہوں گا نہ پڑھ تو کہے گا کیوں چونکہ میرے پاس تفصیل ہے میں عرض کروں گا میرے پاس مسائل ہیں میں عرض کروں گا میں عرض نہیں کرتا صرف اشارہ کرتا ہوں میرے پاس آؤ مولی صاحب مماتی کے پیچھے پڑھیں تو کیا کہیں گے تھکے تھک بیٹھے ہو پتہ نہیں کی گل نہیں میں کہتا ہوں سارا میں نہ بولوں کچھ آپ کا بھی حصہ پڑ جائے ہاں تو کیا کہیں گے نہیں نہیں یوں نہیں کہنا پڑھنی بھی نہیں اور جو پڑھی ہیں وہ کیا کرنی ہے مسئلہ پورا دسیا کرنا ادھا مسئلہ نہیں تو خیر میں نے کہا یہ تو ہمارا مرکز ہے یہاں کھل کے کہا کرو کہ پڑھنی بھی نہیں اور جو پڑھی ہے وہ کیا کرنی ہے لٹانی ہے پھر ایک آیا کہتا جی بریلوی کے پیچھے پڑوں میں نے کہا نہ پڑھ کیوں میں نے کہا ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے مدودی بیچارے کے پاس عقیدے کی تفصیل نہیں تو وہ کیسے روکے آزاد منش جو بھی ہے مشرق ہے تو بھی جماعت اسلامی کا رکن بن جا بدتی ہے تو بھی جماعت اسلامی کا رکن بن جا حتی کہ رافضی شیعہ بھی اب بھی جماعت اسلامی کے رکن ہیں اور اسی طرح قاد یعنی ایک وقت تک جماعت اسلامی کے رکن رہے یہ تو ہمارے اکابر نے پھر جنابیں والا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ تاسچاڑی پھر یہ نکلنے پہ مجبور ہوئے کہ ان کو ساتھ شامل نہ کرو اور مدودی یہ کادیانی کا جو لہوری فرقہ ہے اس کو وہ جناب والا مسلمان مانتا ہے میں نے کہا جب ان کے پاس عقائد کی تفصیل ہی نہیں تو پھر یہ عقائد کہاں سے دے گا نمبر دو امال کی طرف آئیے امال امال کہاں سے ہوں گے یہ اعمال میں کسی بھی امام کی تقلید نہیں کرتا اور کرے بھی کیوں چونکہ اگر تقلید کی پھر تو امام کے سارے کے سارے مسائل ماننے پڑیں گے پھر تو سارے اعمال ماننے پڑیں گے لیکن اس کے پاس وہ میڈن امریکہ جو اسلام ہے اگر سارے اعمال جو ہیں وہ جناب والا اس نے لے لیے پھر یہ کیسے لوگوں کو اس اسلام پہ لائے گا تو اس نے کسی بھی امام کی تقلید نہیں کی اور اس کے ہاں وضا قطع کے حوالے سے لباس کے حوالے سے کوئی حد بندی نہیں ہے میں نے کہا جس کی شکل بھی انگریز جیسی جس کا لباس بھی انگریز جیسا وہ پورا کا پورا سو فیصد مسلمان بھی ہے اور جماعت اسلامی کا کارکن بھی بن سکتا ہے نمبر تین میں نے کہا احسانیات یعنی تصوف تصوف والے بزرگوں کے تو ایسے خلاف ہے اتنی نفرت یہ کفار سے نہیں کرتا جتنی ان سے کرتا ہے تو میں نے کہا اس کے پاس عقائد بھی نہیں ہے اعمال بھی نہیں ہے اور تصوف بھی نہیں ہے میں نے کہا اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو اس لیے اس نے یہ جو جدید اسلام تھا اس کا اس کو نافذ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ پہلا اسلام جو موجود تھا اس کا نام و نشان ختم کیا جائے اور پھر نیا اسلام لایا جائے تو اس لیے اس نے انبیاء پہ بھی قلم اٹھایا صحابہ پہ بھی قلم اٹھایا آئمہ دین پہ بھی قلم اٹھایا اولیاء اللہ پہ بھی قلم اٹھایا لیکن اس بیچارے کا کچھ بن پڑا حسرت لے کے دنیا سے چلا گیا تو میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی جب انسان کے پاس یہ صلاحیتیں ہو پھر انسان جو ہے وہ جناب والا علم کی صلاحیت کامل نہ ہو کسی مستند درسگاہ سے علم بھی حاصل نہ کیا ہو کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہ ہو پھر کیا ہوتا ہے میں نے کہا پھر ہوتا یہ کہ آہستہ آہستہ دل میں تکبر اور غرور پیدا ہوتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے تکبر اور غرور میں آ کے اس وقت کے جو علماء ہوتے ہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے یہ کوئی مولوی ہے یہ تو جاہل ہیں انہیں تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا انہیں تو دین کے اصولوں کا نہیں پتہ پھر جناب وہ اعمال والے لوگوں پہ تنقید کرتا ہے یہ سارے کے سارے بے عمل ہیں ان کے سارے عمل جو ہیں وہ ختم ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر آہستہ آہستہ جب یہ قدم آگے بڑھاتا ہے دل میں حکب جا پیدا ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں میرا ہی نام گونجے میرے علاوہ کسی کا نام نہ گونجے پھر ایک سٹیج وہ آتی ہے کہ اگر کوئی اسے نصیحت کرے نصیحت بھی اثر نہیں کرتی اگر کوئی تنقید کرے پھر تنقید بھی اثر نہیں کرتی تو میں نے کہا یہ سٹیج مودودی صاحب کو نصیب ہوا ہاں ان کے پاس ذہانت بھی سجندگی بھی ان کے پاس صحافت بھی لیکن علم چونکہ کامل نہیں تھا درستگاہ سے علم لیا نہیں تھا مطالعے کے زور پہ آہستہ آہستہ ساری منزلیں طے کرتا ہوا پھر مادودی اس جگہ پہ, پہ پہنچ گیا کہ اس پہ نصیحت بھی اثر نہیں کرتی تھی اور تنقید بھی اثر <تصفح> نہیں کرتی میں <تصفح> نے کہا یہ مادودی صاحب ہیں جن کا میں نے مختصر سا خلاصہ اور تعارف آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے اب آئیے میرے بھائیو اس نے سب سے پہلے عصمت انبیاء کو چھیڑا عصمت انبیاء کے حوالے سے ہمارا عقیدہ ہے کیا عقیدہ ہے جی اچھا سارے مولوی بیٹھے ہو تھوڑے تھوڑی دس ہو تھوڑی گلانا جی ہاں کیا ہے جی معصوم ہے سارے اچھا معصوم کا معنی کیا ہے میں نے کہا معصوم کے بہت سارے معنی ہیں لیکن جو میرے شیخ نے کیا وہ دل و دماغ میں اترتا ہے ہم معصوم کا معنی کرتے ہیں کہ اللہ اللہ جو ہے وہ نبی کو گناہ جو ہے نبی گناہ کے قریب نہیں جاتا گناہ نبی کے قریب نہیں آتا حضرت استاد جی نے کہا یوں سمجھو معصوم استاد کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ گناہ کے قریب جانے دیتا اللہ گناہ کے قریب نہیں جانے دیتا اللہ اس سے گناہ نہیں ہونے دیتے تو خیر میرے بھائیوں ہمارا عقیدہ کہ نبی معصوم ہیں نبیوں کی طرف گناہ کی نسبت کرنا یہ غستاخی ہے بے ادبی ہے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے نبی معصوم ہے اچھا گناہ اور معصوم میں نے کہا معصوم تو سمجھ آیا گناہ بھی سمجھیے کہ گناہ کسے کہتے ہیں. اگر گناہ کی تعریف سمجھ آئی تو پھر آپ کو یہ مسئلہ آسانی کے ساتھ سمجھ آئے گا اور یہ بنیاد ہے میں آپ حضرات کو مشورہ دیتا ہوں آپ یہاں تشریف لائیں اب بارہ دن آپ پڑھیں گے بارہ دنوں میں اگر آپ کوشش بھی کریں کہ جتنے مسائل آپ کو پڑھائے گئے آپ ان تمام کو یاد کر لیں تو یہ ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے میں نے کہا آپ دیکھیں آپ کے سامنے علماء آتے ہیں وہ آپ کے سامنے مسئلہ چھیڑتے ہیں آپ دیکھیں کہ اپنے عقیدے پہ دلال کیسے دیتے ہیں اور باطل کا عقیدہ جو ہے اسے رد کیسے کرتے بس یہ گر آپ نے سیکھ لیا تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ آپ اس پہ محنت کریں گے تو روز روز ترقی کرتے چلے جائیں گے تو میں نے کہا بھائیوں ہاں عقیدہ ہے ہمارا کہ نبی معصوم ہے اور گناہ نبی سے ہوتا نہیں ہے گناہ کی نسبت کرنا یہ نبی کی طرف ظلم ہے انسان دارہ اسلام سے نکلتا ہے آخر گناہ کیا ہے گناہ کہتے کسے ہیں تو بھائی گناہ دل کے ارادے کے ساتھ اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھتے ہوئے اسے توڑنا اسے گناہ کہتے ہیں جیسے صورت احزاب آیت نمبر پانچ میں ہے کہ دل کا ارادہ ہونا ضروری ہے دل کے ارادے کے ساتھ اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھتے ہوئے اگر کوئی اس کو توڑے تو اسے کیا کہتے ہیں گناہ کہتے ہیں اس کی مثال رمضان المبارک آ رہا ہے ایک آدمی نے روزہ رکھا روزہ رکھنے کے بعد اب یہ دوپہر کا وقت ہوا تو بھول گیا کہ میں نے روزہ رکھا ہے اب یہ کھاتا ہے پیتا ہے اچھی طرح کھا اور پی لیا پھر یاد آیا یار میرا تو روزہ تھا اب بتاؤ اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا اور اس کو گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا میں نے کہا کیوں دل کا ارادہ نہیں تھا دل کا ارادہ نہیں تھا دوسرا دوسرے کو روزہ یاد ہے وہ وضو کرنے لگا اب وضو کرتے ہوئے کلی کی ہے تو حلق سے پانی نیچے اتر گیا بتائیے روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا اور گناہ روزہ ٹوٹا ہے گناہ ملنا چاہیے بھائی اس لیے نہیں گناہ ملتا کہ دل کا ارادہ نہیں تو میں نے کہا بھائی اسی پہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو کچھ ہوا وہ ان کی بھول چوک تھی ان کا دل کا ارادہ نہیں تھا حضرت علیہ سلام سے جو کچھ ہوا وہ ان کی بھول تو ہے لیکن گناہ نہیں چونکہ ان کے دل کا ارادہ ساتھ شامل نہیں ہے تو بھائی گناہ اسے کہتے ہیں کہ دل کے ارادے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ہلکا سمجھتے ہوئے اسے توڑنا اب یہ اصول ہے اب مودودی تو چلا گیا اس کی پوری نسل مل کے اس اصول کے تحت اگر ایک گنا بھی نبی کے کھاتے میں ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے گھر میں بیٹھے وہ تیر چلاتے رہیں ان کی اپنی مرضی ہے لیکن اصولوں کے ساتھ جو ہے وہ جناب بات نہیں کر سکتے تو میرے بھائیو یہ میں نے مختصر آپ حضرات کے سامنے مادودی کا تعارف اور اس کی جماعت کب سنگے بنیاد رکھا گیا کب یہ پیدا ہوا کب مرا کب جان چھوٹی یہ تفصیل آپ کی فائلوں میں موجود ہے چونکہ وقت مختصر اور میں نے ساتھ دوسرا عنوان بھی چھیڑنا ہے تو اس لیے یہ باتیں آپ کے پاس موجود ہیں تو میرے بھائیوں سب سے پہلے عصمت امبیا پہ دلائل میں چند ایک دلائل پیش کرتا ہوں قرآن کریم اٹھائیے کل عطی اللہ واطی اور رسول یا یو الدینہ آمن و عطی اللہ ہوای قُل، قُل قُل اللہ وطی اور رسول وما کو انل و انا آتا کم رسول فضو وما, وما نہ فنتا ہو لقت کان لکم فی رسول الله عثمۃ حسانہ میں نے کہا یہ ساری آیات جو ہیں تم تو اللہ میں نے کہا یہ ساری کی ساری آیات جو ہیں وہ اس بات پہ دلالت کر رہی ہیں کہ نبی معصوم ہوتا ہے نبی کیا ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے میں تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ آپ کی جو فائل ہے اس میں یہ ساری آیات درج ہیں تو آپ حضرات اس پہ محنت کریں گے انشاءاللہ بات نکھرتی چلی جائے گی میں صرف اشارت نرس کر رہا ہوں میں نے کہا اس سے آگے حدیث مبارکہ ابو داؤد مسند احمد میں روایت موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں فرمایا میں اللہ کے نبی کی ہر بات کو لکھا کرتا تھا مجھے قریش کہنے لگے کہ تو حضور کی ہر بات کو نہ لکھا کر آقا کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے تو ہر بات لکھ دیتا ہے فرمایا میں ٹھہر گیا میں نے کہا آقا سے پوچھوں گا پوچھنے کے بعد پھر یہ عمل اگر حضور نے فرمایا تو جاری رکھوں گا وگرنہ چھوڑ دوں گا میں نے اللہ کے نبی سے عرض کی اللہ کے نبی میں آپ کی ہر بات لکھا کرتا تھا لیکن مجھے قریش نے منع کر دیا کہ حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی آپ خوش ہوتے ہیں تو, تو ہر بات نہ لکھا کر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے چہرے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس منہ سے جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے حق کے علاوہ کچھ بھی نکلتا میں نے کہا حق نکلتا ہے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا بخاری شریف کی روایت ہے حضور فرماتے کہ جو میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے جو میری طرف کیا کرے وہ اپنا ٹھکانہ کہاں پہ بنائے اب نسبت جو نسبت کرے ناؤز بلّہ حضور سے گناہ ہونا حضور گناہ کریں گناہ کا ارادہ تو بہت دور کی بات ہے آقا فرماتے جو نسبت بھی کرے وہ اپنا ٹھکانہ کہاں پہ بنائے اور یہ دو نبی پہ گناہوں پہ گناہ ناؤز بلّہ ثابت کر کے گیا ہے اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہاں ہوگا میں تو میرے بھائیوں چونکہ آپ کی بات کون سا ریکارڈ ہو رہی ہے میری تو ریکارڈ ہو رہی ہے نا جی تو اس لیے میں نے کہا بھائیوں نبی کی طرف گناہ کی نسبت بھی اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ نبی کا جو اجتہاد ہوتا ہے نبی کا اجتہاد خطا سے غلطی سے معصوم ہوتا ہے بھائیوں اس پہ میں ایک تو عقلی باتیں دے کے بات آگے بڑھاتا ہوں کہ نبی معصوم ہے اچھا نبی کا کام کیا نبی خدا سے پیغام لیتا ہے اور امت کو خدا سے پیغام لیتا ہے امت کو پیغام دیتا ہے اب آپ مجھے بتائیے اگر ناود باللہ نبی ہی گناہ کرے جیسے عالم ہے ایک آدمی جمعہ پڑھاتا ہے درس قرآن دیتا ہے امامت کرتا ہے اب یہ آدمی اگر خود گناہ کرے تو لوگ اسے ممبر پہ بیٹھنے دیں گے کبھی نہیں بیٹھنے دیں گے اسے کبھی مسلح پہ نہیں کھڑا ہونے دیں گے تو بھائی نبی تو بہت بڑی ذات ہے مولوی تو بہت چھوٹا ہے مولوی تو بہت نیچے ہے اگر گناہ کی وجہ سے آپ مولوی کو مسلح اور ممبر پہ نہیں آنے دیتے پھر نبی کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے تو نبی کا کام کیا ہے خدا سے پیغام لینا اور امت کو پیغام دینا اگر نبی ہی گناہ کرے ناز بلّہ تو پھر نبی پہ اعتماد رہتا نہیں نمبر دو اس پہ سب کا اتفاق ہے نبی فرشتوں سے افضل ہوتا ہے جب نبی فرشتوں سے افضل ہے تو فرشتے گناہ نہیں کرتے جب فرشتے گناہ نہیں کرتے جو افضل ہے وہ گناہ کیسے کرے نمبر تین میں نے کہا انسان کا جو وجود ہے یہ دو چیزوں سے مل کے بنا ہے ایک روح ہے ایک جسم ہے آپ جانتے ہیں جسم مٹی سے بنا اس کی غذا بھی مٹی میں ہے اگر بیمار ہو جائے تو دوا بھی مٹی میں ہے اور روح جو ہے یہ آسمانوں سے آئی ہے تو بھائیو اگر روح بیمار ہو جائے تو اس کا علاج بھی آسمانی ہے تو بھائی جو جسم کا علاج کرتا ہے اسے طبیب ڈاکٹر حکیم کہتے ہیں اور جو روح کا علاج کرتا ہے اسے نبی کہتے ہیں اب ایک ڈاکٹر حکیم ہو وہ کسی مرض کا علاج کرے اب اگر وہ خود اس مرض میں مبتلا ہو تو یہ کوئی مزے کی بات نہیں یہ ایپ کی بات ہے مریض کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب پہلے اپنے آپ تو ٹھیک کر لیں پھر میں نے پہلے اپنی دوائی اپنے آپ استعمال کر تو ٹھیک ہو میں پھر میرا علاج کریں تو میں نے کہا ایپ ہے نا تو اگر حکیم اور ڈاکٹر جس مرض کا علاج کر رہے اگر خود اس میں مبتلا ہے تو ایب ہے میں نے کہا روح روح کی بیماری کیا ہے روح کی بیماری اس کی بیماری گناہ ہے اور علاج کون کرتا ہے نبی کرتا ہے اب اگر ناؤز باللہ نبی ہی گناہ میں مبتلا ہو تو علاج کیسے ہوگا تو بھائیو اس لیے پوری امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ نبی کیا ہوتا ہے نبی معصوم ہوتا ہے اب آئیے ترجمان القرآن میں صرف ایک دو اشارتاً آپ حضرات کے سامنے نمونے لاتا ہوں میں نے کہا ترجمان القرآن صفحہ نمبر ایک سو پہ محدودی لکھتا ہے کہتا ہے نعوذ باللہ نبیوں سے قصور بھی ہوئے اور نبیوں کو اللہ نے سزا بھی دی استغفراللہ معاذ اللہ یہ نبی کی بات کر رہا ہے یا کسی مدرسے کے یا سکول کے سٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہے کہ جس سے غلطی بھی ہوئی استاد نے سزا بھی دی دیکھیے۔ اب نام جماعت اسلامی ہے کتنا پیارا نام ہے جماعت اسلامی اندر عقائد و نظریات دیکھیے میں اپنے مولا شمیم صاحب کو کہہ رہا تھا میں نے کہا شکر ہے آج کا سبق پڑھانے سے پہلے میرے دادا جی فوت ہو گئے میرے دادا جی آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کیا بات ہے میں نے کہا ہمارے گھر میں غیر مقلدیت بہت زیادہ اس کے اثرات چونکہ ماموں کانجن مرکز ہے غیر مقلدین دین کا تو وہاں لوگ دیکھو دکھائی ان کو پتہ نہیں تھا عقائد و نظریات کیا ہے وہاں پہ جو تعلیم الاسلام ان کا مدرسہ ہے ان کے بانی جو ہیں حافظ صاحب تھے وہ ختم بھی دیتے تھے کھاتے بھی پیتے دم درود بھی کرتے تھے دیوبندیوں کے ساتھ دیوبندی بریلویوں کے ساتھ بریلوی غیر مکلوں کے ساتھ تو سارے لوگ ان سے محبت کرتے تھے تو ہمارے گھر میں بھی بہت سارے اثرات تو جب اب الحمدللہ للہ استاجی سے تعلق ہوا اب سارے حالات بدلتے چلے گئے تو اب ہمارے رشتے دار وہ فوت ہوئے غیر مقلد تھے انہوں نے کہا جی وہ ہمارا جو فلاں مولوی ہے نا جی وہ میرا جنازہ پڑھائے اب وہ میرے مامو بھی تھے اور میرے گھر والی کے جناب چچا بھی تھے اب ڈبل ڈبل, ڈبل رشتہ داری کہنے لگے جی انہوں نے کہا جی میرا جنازہ فلاں مول صاحب پڑھائے میں نے کہا شوق سے پڑھاؤ لیکن میں پڑھوں گا کہا جی برادری ہے میں نے کہا برادری ہے تو لاکھ ہے ہمیں اپنا مسلک برادری سے زیادہ پیارا ہے میں نے جنازہ نہیں پڑھا دو چار دن شور ہوا پھر ایک اور ہمارا عزیز فوت ہوا اب میں نے کہا جی اب بھی نہیں میں نے کہا ایک مرے تب بھی یہ فیصلہ سو مرے تب بھی یہ فیصلہ تو میرے دادا جی پکے جماعت اسلامی کے تھے پکے جماعت اسلامی کے تھے یہ تفہیم القرآن ہمارے گھر میں تفہیمات ہمارے گھر میں اور مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا سا اسکول پڑھتا تھا مجھے ساتھ لے کے جماعت اسلامی کے اجلاس میں جایا کرتے تھے فیصلہ بعد ہم ان کے جلسے میں آئے تو میں نے کہا شکر ہے دادا جی میرے سبق پڑھانے سے پہلے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں وگرنہ ایک جنازہ مجھے اور چھوڑنا پڑا انہوں نے کہنا تھا یا تو حضرت گھومن صاحب کو چھوڑ دے یا مجھے چھوڑ دے تو میں نے کہا دادا جی آپ کو چھوڑا جا سکتا ہے استاد جی کو چھوڑا جا سکتا بھائی وہ کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا آپ حضرات کہیں گے کیا وجہ ہے میں نے کہا وجہ یہ ہے آپ اگر آج سے پانچ سال پہلے ماموں کانن تشریف لاتے نا آپ دیکھتے کہ غیر مقلدیت کیسے چھائی ہوئی تھی غیر مقدیت کیسے حنفیوں کو لوٹ رہی تھی 2008 میں استاد جی کا ایک بیان ہوا اور اس نے ساری ترتیب بدل کے رکھ دی ہے اب پانچ سال میں الحمدللہ یہ ماحول ہے غیر مقلدین کی اس تعلیم الاسلام ادارہ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں ان کا دنیا کا کہہ لیں یا کم از پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ماموں کانجن میں ہے لیکن اول تو وہ جو ان کے مناظر قسم کے لوگ ہیں ان کو بلاتے نہیں اگر بلا لیں تو ان کو کہتے ہیں کہ یہاں حنفیوں کو نہ چھیڑنا اب تو کہے گا سمو حضرت گھمن کے شاگرد آ کے یہاں جواب دے جائیں گے آمد. نہیں چھیڑتے نہیں چھیڑتے بالکل میں نے کہا یہ فضا کیسے بدلی ہے میں نے کہا یہ ہم نے تو نہیں بدلی یہ استاد جی کی برکت ہے اور الحمدللہ وہاں پہ شمشاد سلفی بڑا مناظر بنتا تھا وہاں پہ آیا آ کر کہنے لگا جی میں دس سوال کرتا ہوں کسی دیوبندی ماں نے بیٹا جنا ہو تو میرے سوالوں کا جواب دے اللہ اکبر استاد جی تشریف لائے استاد جی نے 1 دو تین چار پانچ چھے, سات, آٹھ, نو, دس کے دس سوالوں کے جواب دیے کہا پتر دیوبندی ماں نے بیٹا جنا تھا تو انہیں مامو کانجن چیلنج کیا مامو کانجن میں آ کے جواب دے کے جا رہا ہوں اب میں دس سوال کرتا ہوں اگر کسی غیر مقلد نے کوئی بیٹا جنا ہے ماں نے تو وہ میرے دس سوالوں کا جواب دے اور میں کھلی اجازت دیتا ہوں جلسے میں نہیں مامو کانجن میں نہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے جواب ریکارڈ کروا کے بھیج دیتا ہوں میں اسے بھی قبول کر لیتا ہوں الحمد اس کے بعد شمشاد سلفی مامو کانجن بھی نہیں آیا اور جمعیت اہل حدیث بھی چھوڑ گیا <سلام> اب وہ کہتا چھٹو یار امیرکا سیرتے چڑھیا ہوا ہے تو کیڑی گلاں کر دو ہے میں نے کہا پتر جب تو نے امام صاحب پہ بکواست کی تھی اردو تو امریکہ گھر بیٹھا سی امریکہ تو دو ہزار ایک کا آیا ہوا ہے دو ہزار دو کا اور تو دو ہزار سات میں تبرہ کر رہا ہے اب تیری ٹھکائی ہوئی ہے اب کہتا چھوڑو جہاد کی باتیں کرو میں نے کہا جہاد تمہارا جہاد بھی ہم جانتے تو بہت دور جا رہی ہے تو عرض کر رہا تھا کہ جناب یہ مدودی صاحب کیا کہتے ہیں ان کی جناب والا آپ اٹھائیں میں نے کہا حضرات انبیاء کے بارے میں کیا کہتا ہے کہتا ہے نبی سے قصور بھی ہوئے ناود باللہ اور اللہ نے نبیوں کو سزائیں بھی نبیوں کو سزائیں بھی دی ہیں اللہ اکبر پھر آگے تفصیل میں کہتا ہے کہتا ہے بے شک نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے محبوب اللہ کے پیارے اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کو بڑی بڑی طاقتیں ملتی ہیں لیکن اس کے باوجود اب کاٹ کر رہا ہے اس کے باوجود ہوتا تو نبی بشر ہے نا ہوتا تو نبی انسان ہے نا اب پہلے تعریف کی ہے تعریف کرنے کے بعد اب جو ہے وہ کاٹ کر رہا ہے کہ پہلے تعریف کر کے اب کہتا ہے نبی جو ہوتا ہے ہوتا تو بشر ہے نا اگرچہ اللہ کا محبوب ہے اللہ کا مقبول ہے برگزیدہ ہے سب کچھ ہے اللہ نے طاقت دی ہے, ہے تو یہ بشر اچھا بشر پھر کہتا ہے بشر ہے اس لیے نبیوں پہ بیماریاں بھی آئیں نبیوں سے فیصلوں میں غلطیاں بھی ناوز باللہ ہوئیں کہتا ہے نبیوں پہ اللہ کی طرف سے مشکلات بھی آئیں کہتا ہے اسی طرح ناود باللہ نبیوں سے قصور بھی ہوا اور اللہ نے نبیوں کو سزائیں بھی دیں میں نے کہا یہ بات اس نے جناب والا لکھ ڈالی اب لوگ کہتے ہیں جی بڑا مفسر ہے بڑا مفصر ہے ہم نے کہا جو یہ کہے کہ نبی سے قصور بھی ہوتا ہے نبی کو سزا بھی ملتی ہے تو اسے مفصر قرآن مان لیکن ہم مانتے ہم نہیں مانتے ہم کہتے ہیں یہ نبی کی بےعدبی ہے یہ نبی کی غستاخی ہے آپ کہیں گے چلو مولی صاحب اس نے تو جو کہنا تھا کہہ دیا تجلیات قرآن میں اب آپ بتائیں اس کا جواب کیا ہے میں نے کہا سنو بھائیو اس نے کہاں سے بات چھیڑی کہ نبی ہوتا تو بشر ہے انسان ہے میں نے کہا جی بیٹا نبی ہوتا بشر اور انسان ہے کیا تو بھول گیا اگر نبی بشر ہے تو بشر ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم بھی اگر نبی بشر ہے تو بشر ہونے کے ساتھ ساتھ نبی معصوم بھی تو ہے معصوم کسے کہتے ہیں کہ جس کی اجتہادی خطا جس کی بھول جو ہے وہ گناہ شمار نہیں ہوتی جب گناہ شمار نہیں ہوتی تو پھر اس کو نبی کی طرف گناہ کی نسبت کرنا اور پھر سزا کی نسبت کرنا یہ نبی کی بے بےعدبی ہے بے ادبی کے علاوہ کچھ اور ہے؟ میں نے کہا نمبر دو تو نے امت کو دھوکہ دیا کہتے ہیں نبی پہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں میں نے کہا جناب یہ جو نبی پہ امتحان آئے نبی پہ جو آزمائشیں آتی ہیں یہ نبی پہ سزا نہیں ہوتی یہ تو نبی کے درجات بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں چل میں نے کہا اگر تو اسے سزا کہتا ہے تو میں نے کہا بتا امام المبیا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اجتہادی خطا ہوئی نعوذ باللہ پھر اس کے بعد اللہ نے ہمارے نبی کو کون سی سزا دی ہے میں نے کہا مودودی تو چلا گیا مودودی کی ساری ضروریت مل کے وہ سزا بتائے کہ وہ کون سی سزا ہے جو میرے اور آپ کے نبی کو نعوذ باللہ اللہ نے دی ہے میں نے کہا جھوٹ کا پلندہ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں نبی دنیا میں کیوں آتا ہے تاکہ امت کو گناہ سے بچائے اللہ کے عذاب سے بچائے اگر نبی بھی گناہ گنا بھی کرے اور اس پہ اللہ کی طرف سے عذاب بھی آئے سزا بھی آئے پھر نبی کے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد رہتا نمبر دو پھر کیا کہتا ہے کہتا ہے حضرت موس علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت بڑا گناہ ہوا اب میں یہ سارے نبیوں کی تفصیلی بات چھوڑ کے میں بات آگے چلاتا ہوں دو چار باتیں اور کیا کہ میں اپنے دوسرے عنوان پہ آتا ہوں میں نے کہا اس نے حضرت موس علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا حضرت داود علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا حضرت نو علیہ السلام اور اسی طرح اس نے میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف نہیں کیا یہ باتیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں نبیوں کے نام لیے آپ کو فائل میں ملے گا اگر آپ نے محنت کی اگر یہاں سے فائل لے کے گھر جا کے الماری میں بند کر کے رکھ دی تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو میرے بھائیوں اس نے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا لیکن چونکہ زہانت تھی نا تو زہانت کی وجہ سے یہ راہ بڑا عجیب نکالتا تھا کیا کہتا ہے اب میرا اور آپ کا نظریہ ہے کہ صحابی کرام کو جو عظمت ملی ہے یہ فیضان کن کا ہے کن کا فیضان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو جو عظمت مقام رفت بلندی ملی ہے یہ فیضان ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن یہ اس فیضان کا نقشہ یوں کھینچتا ہے کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو عرب میں ایک بہترین انسانی مواد مل گیا تھا نمبر دو کہتے ہیں ان کے اندر کریکٹر کی صلاحیت زبردست موجود تھی کہتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا آپ کو کم ہمت بودلے قسم کے اور جناب والا ناقابل اعتماد قسم کے لوگ مل جاتے پھر یہ نتیجہ اخذ نہ ہوتا پھر یہ رزلٹ نہ نکلتا بھائیو کتنی بڑی امام الامبیا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا نا ہم کسی استاد کو کہیں یار تینوں شگرد چنگے ملے ذہین ملے تو نے محنت کر دی ہے یہ کمزور شگرد لے ان پہ محنت کر کے دکھا پھر تیرا پتا چلے میں نے کہا وہ کیا کہہ رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت ملی اس میں کریکٹر کی صلاحیت موجود تھی وہ بہترین انسان تھے اس لیے رزلٹ یہ ہے ناؤز باللہ اگر ایسے اشخاص نہ ملتے پھر یہ رزلٹ نہ ہوتا ہم کہتے یہ بات نہیں ہے بلکہ اگر تو پڑھ کے دیکھے تاریخ دیکھے تو صحابہ کرام میں بعض صحابہ وہ تھے کہ جو غلام تھے اور معاشرے میں اخلاقی طور پہ ان کا کوئی نام نہیں تھا لیکن اس کے باوجود وہ میرے آقا کے قدموں سے جڑے ہیں اللہ نے آسمان کے ستاروں سے بھی بلند کر دیا ہے اللہ نے آسمان کے ستاروں سے بھی بلند کر دیا تو کیسے کہتے ہمارا عقیدہ چلو وقت مختصر ہے اب ہی گل کر لنے وچوں ٹوٹا مار لینے راہ کاٹ لینے بچوں چونکہ وقت مختصر ہے میں نے کہا یہی سے ہم دوسرا عنوان شروع کر لیتے ہیں تو ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ کہ صحابہ میرے نبی کے فیضان سے مستفید ہوئے یہ میرے نبی کا فیضان ہے نبی کے فیضان پہ بات آئی تو میں نے کہا نبی کا فیضان کیا چیز ہے آپ نے حدیث مبارکہ سنی اور کا نجوم بھی اہم تم احدئی تم سے اس کی تشریحات بھی سنی ہے اس طالب علم سے بھی سنی ہے میں نے کہا اللہ کے نبی نے صحابہ کو ستارے کہا کیوں کہا میں نے کہا ستاروں میں دو خوبیاں ہیں نمبر ایک روشنی نمبر دو بلندی نمبر ایک روشنی نمبر دو بولو یار بولو تھوڑا جا وقت رہ گیا طالب علم کا ٹائم ختم ہو رہا پھر علماء آئیں گے انشاءاللہ تو میں نے کہا بھائی ایک روشنی دوسری اچھا اب اگر کوئی آدمی ستاروں کی روشنی کو مانے تو بھی ان کی روشنی میں کوئی فرق پڑتا اگر نہ مانے پھر بھی فرق پڑتا آکا نے فرمایا یہ میرے صحابہ ستارے اگر مان لوگے پھر بھی ان کی عظمت میں کوئی فرق वाला والا نہیں اگر نہ مانو گے پھر بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں لیکن اگر مان لو گے تو اتنا ضرور ہوگا جیسے اندھیری رات میں ستاروں کو دیکھ کر دیکھنے والا راستہ نکال لیتا ہے اسی طرح اگر ان کو مان सहाबी तुम्हें تو میرا ایک ایک صحابی تمہیں جنت کے دروازے پہ ضرور پہنچا دے گا <تصفح> اور دوسری بات میں نے کہا دوسری بات اس میں کیا ہے صحابہ صحابہ اب ان کو اللہ نے جو بلندی دی ہے میں نے کہا اب کوئی آدمی ستاروں سے جلنا شروع کر دے اس کے دماغ پہ اثر ہو جائے مینٹل پاگل ہو جائے باہر نکل کے کھڑا ہو جائے رات کو اور کہے میں نے ستاروں پہ تھوکنا ہے بتاؤ ستاروں کی عظمت میں کوئی فرق آئے گا نہیں وہ تھوک دوبارہ آ کر اس کے چہرے شریف پہ گرے گا میں نے کہا بھائی یہی بات آقا نے سمجھائی ہے کہ میرے صحابہ میرے صحابہ کو اللہ نے جو بلندی دی ہے جو مقام دیا ہے اگر کوئی بیچارہ ایسا پاگل ختم اللہ کو لو بم ولاسم اگر کوئی ان کی طرف ان کے جناب دیکھ کر ان پہ تھوکے ان پہ تبرہ کرے تو میرے صحابہ کی شان میں کوئی فرق آنے والا دی اور دی میں نے کہا میرے استاد جی بعض دفعہ ہمارا ذوق ہے نا جی ہم یوں کرتے بات کسی کے لی اور نام اپنا جوڑ دیا نام کسی کی لی اور بات ہے, اپنے بنا دی لیکن الحمدللہ میں بڑے فخر کے ساتھ بڑے فخر کے ساتھ اپنے استاد جی کی باتیں نقل کیا کرتا ہوں اور اسے میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں استاد جی ایک جملہ کہا کرتے ہیں نبی اکیلا معصوم نبی اکیلا معصوم صحابہ سارے مل کے معصوم کیوں میں نے کہا اس کو استاد جی کے دلائل اپنے ایک بات میں بھی عرض کرتا ہوں قرآن کہتا ہے و داً اللہ بھی ہی و سراجم منیرا میرے محبوب کو قرآن نے سراج کہا اب میں نے سینس والوں سے پوچھا بتاؤ یہ جو سورج ہے اس کا کیا کمال ہے اس نے کہا جی ایک تو روشنی ہے یہ دوسرے تمہیں رات کو ستارے نظر آتے میں نے کہا جی آتے کہتا ہے یہ جو ستاروں کی روشنی ہے نا یہ اپنی نہیں ہے بلکہ یہ سراج جو ہے اس کی روشنی کا عکس ستاروں پہ پڑتا ہے ستارے جگمگاتے ہیں میں نے کہا اچھا اب مجھے سمجھ آئی وزاینی و سراجم منیرا میں نے کہا یہ جو صحابہ کو عظمت شان ملی ہے یہ میرے نبی کی روشنی کا کیا ہے فیضان ہے اس لیے اگر نبی اکیلا ہو چونکہ نبی کے پاس اپنی پوری روشنی موجود ہے تو نبی معصوم ہے آگے روشنی بکھری ہے صحابہ میں آئی ہے اکیلا اکیلا صحابی محفوظ ہے لیکن پھر اگر وہ سارے صحابہ جمع ہو جائیں سراجم منیرا کی روشنی جمع ہوتی ہے تو جس طرح نبی اکیلا معصوم ہے صحابہ مل کے معصوم ہے تو بھائی میں نے کہا کیا کہتا ہے کہتا ہے یہ جو فیضان ہے نا یہ فیضان جو صحابہ کو ملا ہے یہ اس لیے یہ اس لیے کہ امام الانبیاء کو جماعت بہت اچھی ملی تو میں نے کہا بھائی یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے یہ نہیں کہ جماعت اچھی مل گئی یہ نہیں کہ اگر ایسے لوگ نہ ہوتے تو یہ رزلٹ نہ نکلتا بلکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یتل علیہم آیاتی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ وہ یزکیہم میرے محبوب تزکیہ کرنے کے لیے بھی آئے تو بھائی جو بھی آئے گا میرا محبوب اس کا تزکیہ کرے گا اسے میرے محبوب کا فیضان نصیب ہو جائے گا کیا ہو جائے گا جی فیضان نصیب ہو جائے گا تو میں نے کہا محدودی صاحب اب میں مختصر اور مختصر کرتا ہوں میں نے کہا محدودی صاحب نے پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ تنقید کی وجہ ضرورت کیا تھی آپ بتا سکتے ہیں ضرورت کیا تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ضرورت کیا ضرورت تھی ہاں جدید اب آپ لوگوں کے پاس جائیں گے نا لوگ کہیں گے یار اتنا بڑا مفسر قرآن تم کیسی باتیں کرتے ہو وقت نہیں وگرنا میں اس کے پچیس تین جو ہے پچیس تیس عقائد و نظریات لے کے آیا تھا تاکہ میں آپ کو وہ دوں آپ اسے نوٹ کر لیں تاکہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا جی ہم کسی کے خلاف بات کریں جماعت العوا کے خلاف بات کریں وہ جی آپ نے حافظ سعید کے خلاف بات کی ہے میں نے کہا جی کیوں کہتا جی دیکھیں کتنا عظیم انسان ہے میں نے کہا کیا ہوا کہتا جی ہمارے محلے کو ایمبولنس دی ہے ہمارے محلے کو کیا دی ہے ایمبولنس تھی میں نے کہا ایمبولنس لے کے عقیدہ تھی نے خراب کر لیا وہ جی ہمارے محلے میں فری ڈسپینسری ہے میں نے کہا پھر لوگ بات نہیں سنتے پھر ہم لوگ پریشان ہوتے مطالعہ کرتے نہیں اگر کچھ ٹوٹ کے ہمارے پاس با حوالہ ہونا جی اس کے یہ نظریات دو چار نظریات سناؤ پھر دیکھو پسینہ اترتا ہے کہ نہیں اترتا تو خیر میں نے کہا اس نے پہلے تو انبیاء پہ قلم اٹھایا پھر صحابہ پہ چونکہ صحابہ جب تک صحابہ ہیں اس وقت تک یہ دین کو خراب نہیں کر سکتا تھا اس نے دوسرا قلم جو ہے وہ صحابہ پہ اٹھایا کہتا جی نانا صحابہ معیار حق نہیں ہے حضور انبیاء کے بعد کوئی معیار حق نہیں ہو سکتا انبیاء کے بعد کوئی تنقید سے بالا تار نہیں ہو سکتا کہتا ہے انبیاء کے بعد کسی کی ذہنی غلامی کرنا یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے میں نے کہا جماعت اسلامی کے دستور میں یہ بات لکھتا ہے کہتا ہے نبی کے علاوہ کسی کو معیار ماننا درست نہیں ہے کس کوئی جماعت جو ہے وہ تنقید سے بالا تر نہیں ہے کوئی شخصیت تنقید سے بالا تر نہیں ہے میں نے کہا آپ دلیل کا جواب دلیل سے دیتے ہیں یہ کہتا ہے صحابہ معیار نہیں ہے میں نے کہا اٹھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر امت میں بہتر فرقے میری امت میں تہتر فرقے فرمایا جنتی ایک ہوگا اللہ کے نبی اس کی نشانی کیا ہے کیا وہ قرآن پڑھنے والے حدیث پڑھنے والے نمازیں پڑھنے والے جہاد کرنے والے تبریق کرنے والے پڑھنے پڑھانے والے فرمایا نانا معیار میں دیتا ہوں جب بتایا میں نے ہے تو معیار بھی میں دیتا ہوں ماں ان و اصحابی ہاں وہ ایک طبقہ وہ ہے وہ جناب جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پہ ہوں گے میں نے کہا حضور بتا کے گئے ہیں کہ میرے صحابہ کیا ہیں <تصال> میرے صحابہ میں یار حق ہے میں نے کہا اسی طرح ummatin, یہ جو ہے, اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے اخرجت کرام کی اتباق کو واجب قرار دیا اور ان کے طریقے راستے کو حجت قرار دیا ہے فقطی میں نے کہا بھائی، اسی طرح او اللہ ایکہ الل دم میں ربے ہم وہلہ ایکہ اللہ عنہم ورزو آن عکم بھ سنا تھ وسمنت ت خلافہ اشین ن المہددی ما اناہ ع عليهے ہیںہ اصحابی میںنے کا ہم میں اسی طرح اللہ اللہ فی اصحابی لا ت من بعدی غراہ خیر القرو نقررنے ثم ل دیناہ یلوونا ہوں میںے یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ صحابہ میارے حق ہیں صاحاب میںارے حقہ۔ یا نہیں ہے صحابہ میں حق ہیں میں نے تھوڑا سا ایک رخ اور دیکھتے ہیں صحابہ کرام پہ جو تنقید کرتے ہیں کہتے ہیں حضور کے بعد کوئی تنقید سے بالاتر نہیں میں نے کہا یہ تو تیری بات ہے تجھے تو ہم مانتے نہیں ہیں آہم ہم اپنے اکابر کے پاس آتے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے صحابی پہ تعن کرے میرے صحابی کو برا کہتا ہے اس پہ نمبر ایک اللہ کی لانت نمبر دو فرشتوں کی لانت نمبر تین ساری کائنات کے انسانوں کی لانت ہے میں نے کہا اس سے آگے چلیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ حضرت مقداد ابن عصبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کسی نے تنقید کی ہے ان کو کسی نے برا کہا تو سیدنا فاروق اعظم فرماتے مجھے چھوڑو میں جاؤں جا کر اس کی, اس کی زبان کاٹو تاکہ اس کو آئندہ ضرورت نہ ہو وہ کسی نبی کے صحابی پہ تنقید کر سکے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ, یہ وہ خلیفہ ہے کہ جس نے اپنے دورۂ حکومت میں کسی کو کوڑے نہیں مارے کسی کو کوڑے کی سزا نہیں دی فقط اس آدمی کو جس نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غستاخی کی ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور یارو جب بھی صحابہ تذکرہ اپنی زبان سے کرو تو اچھائی کے ساتھ اور کہنا چاہتا ہوں راضی ہو یا ناراض ہو جب جب جب جب جب میں نے کہا الحمدللہ عالمی اتحاد سنت والجماعت کا اعلان بھی ہے عمل بھی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مسلک کے جتنے بھی جماعتیں ہیں جماعتیں بھی ساری ہماری ہیں اور عنوان بھی سارے ہیں یا نہیں ہیں اب میں کیا بیان کر رہا ہوں تھکے تھکے تھکے جا تو پانچ منٹ صرف چار منٹ ماشاء اللہ پھر میں نے کہا لوگ کہتے ہیں یار تو عالمی اتحاد کا ہے تو اس عنوان کو میں نے کہا بھائی حضرت استاجب میں وقت ہوتا میں یہ باتیں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا الحمد للہ ساری جماعتیں بھی ہماری ہیں اور سارے مشن بھی ہمارے ہاں یوں ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں میں نے کہا نام ہماری زبان سے چاہے ختم نبوت ہے سپاہ صحابہ ہے جمعیت ہے تبلیغی جماعت ہے کسی بزرگ کے خلاف تم بات نہیں سنو گے کسی مشن کے خلاف بات نہیں سنو گے کیوں اس لیے کہ ہمارے ہاں اجلاس ہوتا ہے اب استاد جی بیٹھے وہ پنجابی میں ایک مثال ہے کہ جداں دی کوکو اداں دے کوکو دے بچے میں نے کہا بھائی تو جیسی تربیت ہوتی ہے ویسے آگے نظام چلتا ہے اب استاد جی بیٹھے حضرت قادری صاحب اور اس طرح حضرت قریشی صاحب سارے حضرات بیٹھے اجلاس جاری ہے استاد جی کہتے دیکھو یار ہم یہاں پہ بیٹھیں دشمن کا کوئی پتہ نہیں ابھی اسی م... کمرے میں ہمرا آور ہو اور ہمیں ختم کر دے اچھا یہاں سے اٹھے باہر نکلے ہمیں ختم کر دے تم سفر کر کے آئے ہو راستے میں حادثہ ہو جائے پھر کہنے لگے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں دین کی فکر لے کے دین کے دفاع اپنے مسلک کی اشاعت مسلک کی دفاع کے لیے اب راستے میں مارے جاؤ تو بھی تو بھی یہاں مارے جاؤ تو بھی لیکن اگر یہاں بیٹھ کر یہ کہیں یار فلانی جماعت کے لیڈر کو کیسے پریشان کرنا ہے فلانی جماعت کا راستہ کیسے روکنا ہے پھر اگر راستے میں آتے ہوئے مارے گئے پھر بھی یہاں مارے گئے میں نے کہا بتاؤ جو لیڈر جو قائد جو استاد اپنے کارکنوں کا یوں ذہن بناتا ہے وہ کسی کے خلاف بات کر سکتا ہے نہیں جب قائد اور لیڈر نہیں کرتا پھر کارکن کیسے ضرورت کرے گا کہ اپنے قائد کے سامنے بیٹھ کر کسی جماعت کے خلاف بات کرے یہ صرف ہمارے اشک ہوتے ہیں تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ کرام کیا ہے میں ہیں میرے بھائیوں توجہ کرنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد امام ابو ذرہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائیوں جو صحابہ پہ تان کرے اسے قتل کر دینا چاہیے میں نے کہا الحمدللہ قرآن پاک کی آیات حدیث مبارکہ کے بعد ہمارا اس بات پہ اجماع ہے ساری امت کا یہ نظریہ ہے کہ صحابہ کیا ہے معیار ہیں لیکن مادودی صاحب صحابہ کو بھی معیار مانتے اور یہ تفہیم القرآن میں یوں غصہ نکالتے اب سننا ذرا تفہیم القرآن میں یوں صحابہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہتے ہیں صحابہ میں یہودیوں کے اخلاق کا اثر تھا نعوذ باللہ کیوں وجہ کہتا ہے تم نے دیکھا نہیں کہ جو انصار صحابہ تھے انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دی اور مہاجرین کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئے میں نے کہا اچھا کہتا ہے صحابہ صحابہ کے اب دیکھیے کیسے قلم چل رہا ہے کہتا ہے عہد میں جو شقست ہوئی نا وہ صحابہ کے نازوب اللہ لالچ کی وجہ سے ہوئی کیوں کہتا ہے ابھی کام پورا نہیں ہوا تھا اور صحابہ مالک نعمت کی طرف دوڑ گئے کہتا ہے عہد کے اندر جو شقست ہوئی ہے وہ نازوب اللہ صحابہ کی بے صبری کی وجہ سے ہوئی ہے اور اس سے بھی آگے ظلم ڈھاتا ہے کہتا ہے تم صحابہ کی بات کرتے ہو صحابہ بھی تو بشر تھے بقاضا بشریت بعض آپس میں چوٹے کیا کرتے تھے آپس میں جناب ایک دوسرے کو تانے دیا کرتے تھے پھر مثال کے طور پہ کہتا ہے کہتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کو کسی نے کہا کہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فطروں کو ضروری نہیں سمجھتے تو آگے سے حضرت ابن عمر اللہ لگے اسے چھوڑو وہ تو جھوٹا ہے اللہ اکبر یہ دیکھو صحابہ کو اب اپس میں لڑا رہا ہے نفرت پیدا کر رہا تاکہ امت کہے کہ جو صحابہ خود اپس میں یوں لڑتے ہیں وہ ہمارے لیے معیار کیسے ہو سکتے ہیں پھر اگے کہتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے وہ سوال پوچھا گیا کہ شاہد مشہود کا معنی کیا ہے اپ نے اس کا معنی بتایا ایک आदमी کہنے لگا حضرت ابن زبیر ابن عمر تو یوں کہتے ہیں حضرت حسن نے کہا ناؤذ باللہ وہ دونوں جھوٹے ہیں میں نے کہا کیسی غلط بات ہے خدا تو کہتا ہے اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى اور تو کہتا ہے یہ آپس میں لڑتے تھے ہاں قران تو کہتا ہے روھا ماอุ بینہم یہ آپس میں بھائی بھائی یہ تو جناب آپس میں محبت کرنے والے اور تو لڑائی پیش کرتا ہے میں نے کہا اے مفسر قران ہم تیری نہیں مانیں گے ہم قران کی مانیں گے سبحان ہم किसकी مانیں گے قران کی مانیں گے تو بھائیو وقت پورا ہو گیا میں نے اپنے عنوان کو سمٹنے کی کوشش کی نہیں سمٹا آپ حضرات کے پاس فائلیں موجود ہیں اپ اس پہ محنت کریں گے انشاءاللہ ساری باتیں کے اپ کے سامنے آئیں گی میں نے چونکہ طالب علم آپ حضرات کا وقت لیا اگر کوئی کمی کتائی ہو تو اللہ کے لیے معاف کر دیں وہ ما علینہ اللہ